اِس اللہ بل بل مائن مائن و رحمۃ الرحمہ صحمۃ الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صوبیہ مقدور صوبی الرباشہ ورصبہ طاً الصحب الرباشہ باقی تمام صاہیم صامعین خارہ گرامی بادان سب کو شمع سنبار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعو و میں سے 10 نمبر تین سو سات ابلک ہیں <صحیح> تین سات ابلگ پندرہ ہیں اس میں دعا صفیہ کا جو ہے پہلے پیراگراف کا دعا نمبر نو ہے ہاں جی پیراگرافِ اول ہے اس میں کل چودہ پیراگراف چودہ اللہ عمہ ہیں میں سے پیراگرافِ اول پہلا اللّہ کا جو ہے اس کے اندر گیارہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوا ہے اور یہ دعا نمبر نو ہے اور آج کے دس اس دعا کی توضیح ہے فرماتی و تو بہ یہ ہا وچ ہاں جی دعا کے شروع میں اللہ علامیہ السلّ کا رحمتا من اندکا تاہد بحا قلوی ہوں جی وہ دعا جو ہے اس دعا کا یہ تسلسل ہے اس میں پھر یہ دعا کریں اللہ منیہ صل کا رحمت من اندکا دقا طبعیز بیا دعا کو جوڑیں یوں من جاتا اے اللہ جو ہے میں تو ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس رحمت کے برکت سے توبعز بہاوشی اب طبعیز بحا وشی کے دو ہے ترجمت و کیا ہے ہم اس کو جانیں گے آج کے درخت میں جو کہ درخت نمبر 307 سو سات پبلک پندرہ ہیں یعنی دعائے صوفیہ کا درخت نمبر پندرہ ہیں آجاروں کا باقی 307 سو مجموعی دروس کا نمبر ہے ہاں جی توبئی ذبیہ وشی تو اس میں جو لغات تھے دو لغات ہیں تو پہلے سے آتا رہا ایک تو طبی جو ایک وشی ہاں جی وشی بھی اس میں گزرتا رہا تو تو بعض یعنی ازباب تفیل علم صرف کی روشنی میں شگا وعظم مذکر حاضر علم زارِ معروف سے ہے اس کا اصل معذم ضرف کا شروع کا سگا بزا یو بزو طبی زن سے ہے یہ تو بہ اس کے معنی سفید کرنا لغت میں یہ معنی یہ لکھا آگے ہم آتے ہیں بز الوچھ عرب جب بولتے ہیں بزلوش یعنی روشن کرنا پھر چہرے کے لفظ وچ ساتھ آتے ہیں تو صرف لفظ بائی ادر و باٮٔو سفید مرنے کے معنی میں جب لفظ وش کے ساتھ آتے ہیں چہرے کے ساتھ جوڑا ہاں یہ تو بائی ادر وش کے معنی روشن کرنا خوش کرنا عزت باشنا یہ معنی کیا وہ عربی زبان میں لفظ بے انڈے کے معنی میں آتا ہے مادہ یہی ہے لیکن شکل تھوڑا سا زبر بھرا ہے اس طرح بائی اضائیو بعیزو بیچ میں یہاں پر تہذیب کے ساتھ پڑا تو اس کے معنی روشن کرنا خوش کرنا عزت باشتا ہے لیکن بعض جو بیزن ہو تو انڈا دینے کے معنی جو کہ ہمارے یہاں مسعود نہیں ہیں ہمارے یہاں مسعود جو ہے پہلا معنی لیکن یہاں دعا میں جو ہے بائی اضائی کے من سے ہے تو اس کے معنیٰ بعض سے ہے تو معنی روشن کرنا یہاں پر سب سے زیادہ مناسب ہے خوش کرنا عزت باشنے کے لفظ بھی ہے لیکن یہاں پر زیادہ مناسب روشن کرنا زیادہ مناسب ہے ہر سفید کر خوش کرنا عزت باشنا بھی ترس یہاں پر یہ معنی بھی کر سکتے ہیں تو کے معنیٰ کے اندر لیکن بائیز جو ہے زیادہ آواز ہے توبعضو پھر معنی یہ بنے کیونکہ مخاطب کا گاہ ہے ہاں جی تو اللہ تو روشن کرتا ہے یوں بن جائے گا تو بھائی عزو جو ہے تو بھائی عزو یعنی تو روشن کرتا ہے تو روشن کرتا ہے اللہ سے مخاطب ہے یعنی ہاں اللہ تو روشن کرتا ہے ہاں جی تو خوش کرتا ہے تو عزت باشتا ہے عزت باشتا ہے یہ سارے معنی جو ہے یہاں درست ہو سکتے ہیں تو وہی کے معنی میں تو بیہا کا معنی جو ہے ہا ضمیر کا ضمیر ہے, ہے اس کے معجہ پھر وہی باغی شروع میں جو علامیہ اصل کا رحمت ہے اسے رحمت کی طلب پلٹتی ہے ہاں جی بیا یعنی اس رحمت کے وسیلے سے اے اللہ میں اس رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے اس رحمت کی برکت سے اس رحمت کے واسطے سے یہ مراد ہے جو شروع سے لے کے آج تک اس کے ایک معنی میں آ رہا ہے اور خود رحمتن کے معنی پہلے آپ لوگوں کو کیا تھا علام نے سلحم ہاک ضمیر کے مجرحمت ہے تو خود رحمت کے معنیٰ پہلے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید تو ذکر بتا دوں تو خود رحمت کے معنیٰ شفقت ہاں جی مہربانی اور احسان کے معنی میں ہے ہاں جی شفقت مہربانی اور احسان کرنے کے معنی میں رحمت کا معنی میں. تو اس طرح سے پھر توبہ یو کا معنی کیا بنے گا یعنی بس معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تیری شفقت مہربانی اور احسان کی برکت وسیلے اور واسطے سے روشن کر دے کیا روشن کر دے ہاں روشن کر دے منور کر دے عدت بخش دے کس چیز کو وجہی وجہی یعنی وش وش کے معنی چہرے کے معنی میں ہاں جی عام طور پر اس معنی میں استعمال ہوتے اور بھی بہت سے معنی ہوا بھی میں آپ کو بتا دوں گا یعنی میرے چہرے کو یوں بن جائے گا یعنی اے اللہ اللہ ہم اس کے شروع میں ہیں اے اللہ تیری شفقت تیری مہربانی اور احسان کی برکت وصلے اور واسطے سے روشن کر دے میرے چہرے کو اب اس کو سے سیوال میں لائیں تو میرے چہرے کو روشن کر دے میرے چہرے کو منور کر دے ہاں جی میرے چہرے کو عزت بخش دے دنیا اور آخرت میں یہ سارے معنی اس میں درست ہو جائے گا وچ ہی کا جو لفظ آئے علامہ ہاں جی تو وچ ہی وچ ان کے لفظ کو یا کی طرف اضافت کیا ہے تو میرے چہرے کو یہ معنی بنتا ہے وش ان کا عام معنی چہرے کے معنی میں یا میرے میرے کے معنی میں لیکن ود ان کا لغت اور بھی بہت سماع کیا ہے اور میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں نمبر ایک وش ان کے معنی سردار سردار قوم یعنی کسی قوم کی سردار اور نمبر دو ممتاز آدمی کسی بھی شانجی گاؤں بستی ہوئے اور اس واشن کی جمع وجوہ ناتا ہے وشن کی جمع اور اس کے تیسرا معنی چہرہ کے معنی جو میں نے شروع بتایا چوتھا معنی جانب طرف کے معنی پانچواں معنی پہلو چھٹا معنی رخ فرنٹ سامنے کے معنی میں سامنے کا حصہ چھٹا معنی ساتواں معنی سبب کے معنی لکھا ہے آٹھواں معنی ذات ہاں جی و شال خدا کی ذات کے معنی بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے ذات کے معنی میں ہے اور نواں معنی طریقے کے معنی میں دسواں معنی ہاں جی اور دسواں جو ہے سطح کے معنی میں ہے وش کا خود معنی جو ہے معنی کے معنی میں وش کے معنی معنی کے معنی میں بھی ہے ہاں جی اس کی وجہ یہ اس کا معنیٰ یہ تربیل ہوتی ہے سطح کے معنی میں ہے تو یہ سارے تمام معنی میں عرب اسمار ہوتا ہے صورت اور مظہر کے معنی بھی ہے اس شرب میں اس کے جمع اوجو ہن بھی آتا ہے وہ جو ہن بھی آتا ہے ہاں جی جو شرب میں جمن آتا ہے وہ جو ہن بھی آتا ہے اس کے جمع اوجون بھی آتا ہے ان تمام معنی میں سے یہاں مناسب چہرہ اور صورت ہے ہاں صورت بھی اسی چہرے ہی کے معنی ہے باقی معنی یہاں پر مناسب نہیں ہے چند لفظ کے بہت سے معنی عربی زبان وسیع زبان یا لفظ بہت سے معنی میں آتی ہاں جی اب جو ہے اس مقدس سے دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھوڑی توضی ہاں جی شفقت اور احسان کو وسیلہ قرار دے کر چہرے کے نوران چہرے کی نورانی اور سفید و روشن ہونے کے لیے ہاں جی تعالی تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں ہونے کے لیے جو ہے دعا جو ہے اس لیے ما رہیں اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ کل قیامت میں کافر و بدباہ لوگوں کے چہرے جو ہے ہاں لوگوں کے چہرے سیاہ اور خاک آلود ہوں گے قرآن بال قیامت فاضح ہوتا ہے کل قیامت میں میں کافر بدباہ اور لوگوں کے چہرے جو ہے اور خاک آلود ہوں گے تھلوہ بھوک سے تھل بوخ ہماری زبان میں اور مومنین کا جو ہے چہرہ ہے وہ روشن و تاوان اور خوشحال ہوں گے وہ میدان حشر میں تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ دعا جو ہے کرتے رہنے کا پیارے نبی نے عمل حکم دیا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ پاک ذات جو ہے ہمارے چہرے کو دنیا آخرت دونوں میں روشن و سفید رکھیں تاکہ کل قیامت میں مومنین کے صف میں شامل ہو اور ان کے ساتھ خوش خورم محشور ہو جائیں اللہ کے حضور میں چنانچی قرآن پاک صرح عالمران عالمبر ایک سو چھ ایک سو سات میں ہیں کہ قیامت میں لوگوں کے چہرے دو طرح کے ہوں گے فرماتے ہیں یوم طویعت ز وجون اس دن جو ہے کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے وہ تس ود وجون اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تسود ود کے معنی سیاہ وجوہ وجہ چہرے تو سب معلوم ہوا قیمبت میں کلوں کے چہرے روشن سفید نورانی کلوں کے سیاہ تاریخ ہوں گے آگے جو ہے وہ سفید کن لوگوں کے چہرے ہوں گے روشن مناور کن لوگوں چہرے ہوں گے سیاہ کُل لوگوں کے چہرے کن کے چہرے میدان خیمہ میں سے حالانکہ دنیا میں وہ بڑے خوبصورت چہرے کے مالک تھے لیکن وہاں سیاہ چہرے میں ہوگا اور جو لوگ دنیا میں سیاہ تھے وہاں خوبصورت روشن چہرے میں ہوں گے ہاں تو یہ روشن چہرے کون لوگ ہیں اور سیاہ چہرے کون لوگ ہیں حکمت عمل نذی نسب بار وہ لوگ جن کے وجوم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کل خیمت نے پوچھا جائے گا اکفر تم بعد ایمان کیا تم نے ایمان لانے کے وقت کفر اختیار کیا اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے چہرے سیاہ ان لوگ ہوں گے جو کافر ہیں منافق ہیں کیونکہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف کیا گناہوں کی طرف غلام میں غرق ہو گیا تو یہ تو وہ بات باہ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ اور تاریخ ہو کے میدان حشر میں آ جائیں گے ہاں جی تو بے ماں لوگوں کا چہرہ سیاہ اور تاریخ ہوگا تو علامہ مدین فلمت ان سے فرماتے ہیں کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد فضول العضاب پر تم چکو عذاب عذابِ لائق و بے کن تم تکر کیونکہ تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اسے معلوم ہوا سیاہ سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے جو دنیا میں کفر اختیار کرتے تھے ظاہر منافق تھے حقیقی منافق تھے ایمان کے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے حقیقت میں مومن نہیں الظاہر مومن شو کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے مادی تو یہ وہ بدبہ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ اور خاک میں دھن حاصل میں گے وہ نہ لیکن وہ لو جن کے کل قیامت میں چہرے سفید ہوں گے رو رو ہاں جی اور روشن ہوں گے ترقشان ہوں گے وہ لذیذ بار وہ جن کے چہرے روشن ترقشان خوبصورت ہوں گے روشن ہوں گے تو وہ کہاں ہوں گا ان کا مقام فی رحمت اللہ وہ تو اللہ کے رحمت میں ہوں گے ہاں جی اور ہم فیا خارجوں اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو اس حادث سے سب معلوم ہوا کہ ہاں جی وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور نورانی ہیں وہ حق میں اللہ کے رحمت کے ذریعہ اثر ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے ہاں جی اور ان کے چہرے نورانی اور سفید ہیں الرحمات ہوں فیا خاصوں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ آیت مبارک جو ہے سورہ عال عمران عیت نمبر عمر ایک سو, ایک سو ساتھ ہے تو ترجمہ پھر دوبارہ کراؤں اس دن بعد چہرے سفید یعنی نورانی اور روشن اور بعض چہرے سیاح یعنی تاریخ اور غبر آلود ہوں گے اور سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا ہاں جی تم نے ایمان کے بعد کو کیوں کیا سو اپنے قہر کے بدلے اب عذاب کا مزا چکھو ایک عدمبر ایک سو ہے عدمبر ایک ہے اور جن کے چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے میدان قیامت میں وہ اللہ کی دائمی رحمت میں ہوں گے وہ امشاء اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہاں جی یاد نمبر ایک سو سات ہے تو ان دو آیتوں سے خوب واضح ہوا ہاں جی خوب واضح ہوا کہ وہ تو بھائی جو اس دعا میں اللہ پیارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ تم یہ دعا بھی کرو و تو بھائی بحچھی یہ اللہ رحمت اور برکت سے شفقت شفقت اللّہ کی برکت سے اے اللہ تو میرے چہرے کو روشن کر دے میرے چہرے کو نورانی کر دے میرے چہرے کو سفید کر دے ہاں اور مجھے خوشحال بنا دے یہ دعا جو ہے جو ہے ان دعاتوں سے خوباز کہ بعض ذبی اللہ وشی کی کتنی اہمیت ہے یہ دعا کتنی اہم ہے جن کی یہ دعا قبول ہو گیا وہ میدان حشر میں روشن چہرے سے ہوں گے جنہوں نے یہ دعا ہی نہیں کیا جن کے دعا کے توفے نہیں ہوئے کافر مرا ان کے چہرے تو سیاح ہوں گے اور ہمیں ان دعاؤں کو کتنی خلوص دل سے ہاں جی کرنا چاہیے کیونکہ جس کا چہرہ سفید اور روشن ہو ہاں جی ہو کر میدان حشر میں آئے گا اس کا مقام و منزل رحمت الہی ہے ہاں جی مقام و منزل رحمت الہی ہوگا یعنی ہمیشہ کی ناز و نعمت وارم و راحت میں ہاں جی امراد میں ہوں گے یعنی جن کے چہرے سفید و روشن نورانی حالت میں میدان حشر میں حاضر ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے ہاں جی وہ جنت میں ہوں گے کیونکہ جنت ہی اللہ کے رحمتوں کے نزول کا مقام و منزل ہے تو اللہ فرمائے وہ رحمت میں ہوں گے تو جنت میں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو دوسرے الفاظ میں رحمت سے تعبیر کیا اگر سیاہ سیا سورت سیاہ صورت و چہرے کے درمیان کہ جسے عصرت و چہرے کے میدان حشر میں حاضر ہوں ہوں گے انسان وہ حقیقت میں کوہر کے موت مرا تھا اور عذاب الہی میں مبلا ہوں گے لہذا ذہن کرم اس مقدس ہاں ان مقدس دعاؤں کو کمال عجیزے کے ساتھ بادچم پورنم چند قطرے آنسوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے ہماری دعا قبول ہو اور ہمیں کل قیامت میں رحمت الہی شامل حال ہو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقت سے بہتر سے بہتر آگاہ ہو کر ان دعاؤں کو خلوص سے دل کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے امین